وزا کرا ہونے حل اس کے بارے میں اور بھی دیا کر سکتا ہوں لیکن تو ہے وہ میں نے تھا دینے تھی کہ کس پائے پر آگی تھا اور اسماعیل نے بنے رجال کے اماموں نے جس کو ساصوص रहा हो तो उसकी अभी को जनाबे वाला ऐसे कहना कितना जुलम है जुल्म है जुल्म की इंतहा हो गयी और उस अभी को जनाबे वाला ये कह दिया ये मन गढ़त मौजू मन गढ़त मौजू ये सही है ऐसी अभी मन गड़त मौजू होती है اب تیسرا رابطی کا نام اوف تہذیب التحذیب جلد اٹھ صفحہ نمبر جناب ایک سو چھیاسٹھ میرے پاس جو چھپی ہوئی ہے وہ جناب حیدرآباد انڈیا حیدرآباد کی چھپی ہوئی تیرہ سو چھبیس ہجری میں تیرہ سو چھبیس ہجری کی چھپی ہوئی جناب ادارہ ادارت المحارف کی چھپی ہوئی جناب والا میرے پاس موجود ہے اور جناب اتنی قدیم کتاب تہذیب التحزیب الامام الحافظ شہخ شہابین ابی الفل احمد بن علی ابن حضرت کلانی جناب والا آٹھ سو ہجری میں لکھی جانے والی یہ کتاب پنیہ جال میں تہذیب ال کے جلد آٹھ صفحہ نمبر ایک سو چھیاسٹھ اس سے جناب آف بن ابی جمیلہ ال الہجری ابو صاحب ابو صاحب البری المروف الرابی اس کے بارے میں سننا چاہتے ہو تو سن لو یہ کوئی ذہیب راوی نہیں کوئی کمزور راوی نہیں یہ حدیث کا کس پائے کارا بھی ہے سن یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ بڑے بڑے آئی حدیث نے اس سے حدیثیں لی ہیں اور ان کے بارے میں کال عبداللہ بن احمد انا بھی ہے حضرت عبداللہ بن احمد بن حنبل امام احمد بن حنبل کے صاحبزادے اپنے باپ امام احمد بن حنبل سے روایت کرتے ہیں کہ جناب والا آب جو ہے سکتن یہ تو سکا ہے سال الحدیث وقال کالا اسحاق بن منصور انی ابن معین اور اسحاق بن منصور نے کہا جناب والا بوروائد کرتے ہیں ابن مہین سے فکا تن یعنی اوب سکہ ہے وہ ابو حاتم امام ابو حاتم کی جناب توثیق کوئی ایسی توصیق نہیں جو بچوں کا کھیل ہو لوگ تو کہتے ہیں محدثین کہتے ہیں کسی کو امام جناب حاتم کسی کو ضعیب بھی کرار دے دیں دوسروں نے اس کی سکاہت بیان کی ہو تو دوسروں کی لے لینا کیونکہ یہ اس مسئلے میں بڑے شدید ہے ایسا شدید امام لکھے صدوق صدوقن صالحن یہ سچا بھی ہے صالح نیک بھی ہے hmm? وکال نسائی سکہ تن سابطن امام نسائی سہائے اربا میں سے جناب سہائے سکہ میں سے نسائی شریف کے مصنف امام نسا لکھے سکہ تن اور صرف سکہ نہیں کا لفظ بھی استعمال کر گیا وکال ارب ہی ان مروان بن ماویہ کا نو سمت سبحان اللہ سن لو یہ حدیث کی گرا ہے حدیث کی سند ہے اس کے, کے راوی کا حال ہے اور یہی بات ختم نہیں ہوئی وقال محمد بن عبد اللہ انصاری کا نیو کا او بس وہ کالا ابن ساد کالا سکا تو نا کثیر ابن سعد کہتے ہیں جناب یہ تو سکا تھے اور کثیر الحدیث ہے بہت سی حدیثیں ان سے مربی ہے اور جناب والا وضا کا ہوں ابن حبان سکا اور اس کو ابن حبار نے ابن حبار نے جنابے والا اس کو سکا کر ہے اور ان کے بارے میں بہت سے الفاظ اور بھی بہت سے موجود ہے سجنوں جس کی ایک آدمی تو صحیح کر دے اگر ان کو کوئی بھی نہ ملے مسئلہ اپنا صحیح شہید ثابت کرنا ہو تو جناب کہتے ہیں پلا نے کہہ دیا سکہ ہے لیکن جب جب اس کا رد کرنا ہو تو ایک نے جناب کہہ دیا ہو ضعیب حالانکہ اس کے بارے میں کسی نے نہیں کہا میں نے جن کی سقافت بیان کی ہے ان کو آئمہ اور محدثین نے سکاٹ میں شامل کیا ہے اس حدیث کی سند پر بحث کر رہا ہوں انشاء اللہ عزیز اس پر دوسرا کوئی بحث کرے گا اور ان کو ضعیب ثابت کرے گا تو پھر بات ہوگی نا اور یہ تو اوپ سے اوپ ان کے بارے میں میں نے حرض کر دیا نے سن لیا لیکن اب یہ بھی دیکھ لیں آگے کا جو راوی تھا ان کا نام سمام سماما کے بارے میں سن لیجیے گا پہلے یہ دیکھ لیں میں نام سناتا ہوں نام سے معلوم ہو جائے گا یہ کس پائے کا آدمی ہے سماما بن عبداللہ بن انس بن مالک ال حضرت انس خادم رسول رضی اللہ تعالی عنہم ہوم حضرت انس رضی اللہ تعالی نو کے پوتے کوئی یارا وغیرہ للو پنجو نتو خیرا نہیں اس حدیث کا آخری راوی جو ہے وہ کون ہے امام بن عبد اللہ بن انس بن مالک ال انصاری اور جناب ان کے بارے میں تو اتنا کہنا ہی کافی ہے کہ سیدہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں اتنا بڑا ہے نا لیکن اتنی بات نہیں ان کے بارے میں جناب سو لیجیے گا کال آجلی تابڑی سکا یہ تابعی ہیں اور سکا ہیں و کالا ابن س کلیل حدیس ابن نے کہا انہوں نے قلیل حدیث بیان کی ہے وہ زکارا ہوں ابن حبان پکات ابن حبان نے ان کو سکہ کہا ہے اور ان کے بارے میں امام احمد وائی سکون وقال ابن حدیث انانس وارجو نو لاباس بے ہی و حدیث <تصفح> وہ کہتی ہیں ان کی حدیث میں کوئی حرج نہیں لاباسا کوئی حرج نہیں اور آخری راوی جو ہے وہ سیدنا انش بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نوے. اپنے دادا سے بیان کر رہے ہیں <تصفح> <تھی. تصفح> جس عدیز کے راویوں کا یہ حال ہو وہ حدیث من گڑت ہوتی ہے ان بیچاروں کو من گڑھ آدیز کا میں معلوم نہیں من گڑت آدیش کسے کہتے ہیں یہ حدیث من گڑت ہے جس آدیش کا کوئی راوی بھی ضعیف نہیں وہ حدیث من گڑت ہے اور اس میں میرے نبی علیہ السلام کی تعریف اصل میں یہ لوگ چڑھتے ہیں جلتے ہیں کس لیے جلتے ہیں شان مصطفیٰ سن کر تعریف مصطفیٰ سن کر لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب بچیوں کا شیر سنا تو میرے نبی علیہ السلام آپ نے فرمایا اللہ خوب جانتا ہے کہ میں تم سے کتنی محبت رکھتا ہوں وہ آپ تو یہ فرمائیں اور یہ کہتے ہیں اختصار کرو کرو اور کرو تعریف مصطفیٰ میں اختصار کرو جہاں ایسی ایسی بات دیکھ لی کہنے لگے یہ تو یہ تو جنابے والا وہی یہ تو جنابے والا یہ تعریفیں مستعفی کر رہے ہیں اس کے خلاف کوئی ہلا بہانہ نکالو اور بڑے منہ ڈھیلا کر کے کہہ دیتے یہ تو حجیب ہی جناب موضوع ہے گڑی ہوئی ہے جیسے جناب علامہ مفتی ہر صاحب آج گاندھی جی پر آپریشن کر رہے تھے مجھے صحیح نام بھی نہیں آتا اس لیے گاندھی جی کہہ دیتا ہوں اور دوسری حدیث دوسری حدیث سن لیجئے گا سہسکتا سے عرض کرتا ہوں اپنی طرف سے نہیں ساہسکتا لے کر آتا ہوں اور ان شاء اللہ حدیض سہسکتا کی دوسری کتاب ابو داؤ شریف ابو داؤ شریف میں حدیث ہے بڑے اطراض ہیں اس حدیث پر بھی جہاں بھی شان مصطفیٰ سنی مر گئے جنازہ نکل گیا بال ایسے مرگی کا دورہ بڑھ گیا کہ یہ کیا ہو گیا ہے وہ کہتے ہیں جناب کیونکہ یہ شیر تھے نا اب شیروں والی حدیث میں سناتا ہوں حدیث کے الفاظ سن لیجیے گا جناب سون نبودا شریف جلتی باب ادب کا بیان جو ہے اس میں یہ باب حدیث موجود ہے اس میں حدیث جناب والا لکھی اب نام مصدن نابشرن انا خالد بن زقوان ان الربيب بنت معبد بن عفراء قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علي صباح حتى بني بي بي فجلس على فراشي كما جالس كا مني جوائرات لہنا وبنا من کلا یو مدرین علا انکال و پین یا مافی دن پکال دہی تکولین کہتے ہیں خالد بن زکوان حضرت ربیہ ربی بن معوز بن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سویرے صبح صبح تشریف لائے اور میرے بستر پر آپ جلوہ گر ہو ایسے بیٹھے کہ جیسے تم لوگ بیٹھتے ہو اور کچھ لڑکیاں اپنی دب بجا کر اپنے آبا و داد کے کارنامے گانے لگی جو کہ غزوائے بدر میں شہید ہو گئے تھے جہاں تک کہ ان میں سے ایک نے کہا اور ہم میں سے ایسے نبی جلوہ فروغ ہیں جو کل کی باتیں بھی جانتے ہیں تو آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو وہی باتیں کہو جو تم کہہ رہے تھے اس پر بہت بڑا اتراج ہے کہتے ہیں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے منع فرما دیا تھا ارے پاگل موقع کی مناسبت دیکھو تو صحیح آپ نے تو فرمایا ابھی دوسرے اشعار پڑھ رہی ہو وہی پڑھتے رہنا لیکن مدینے کے لوگوں کا یہ ایمان تھا وہ پینا نبی عالم و معافی اگر یہ شرک ہوتا کفر ہوتا تو میرے نبی علیہ سلام منع فرما دیتے کہ ایسے کلمات مت کہو یہ تو کفری کلمات ہیں یہ تو شرکیا کلمات ہیں مجھے خدا سے ملا رہے ہو بلکہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو گا رہی تھی وہی گاتی رہو تو جنابے والا یہ حدیث بھی ضعیف نہیں صحیح ہے اور اس کے بارے میں اگر پنیہ اسما اور رجال کی کتابیں دیکھنی ہیں تو دیکھ لو تہذیب ال جلد نمبر دس صفحہ نمبر ایک سو سات متبہ حیدرآباد ادارہ علم اور انضامیہ کی چھپی ہوئی اور تیرہ سو ستائیس لکھا ہوا چھپا ہوا نسخہ اور جناب والا اس میں موجود ہے کہ یہ مصدت جو ہے یہ تو جناب امام بخاری نے ان تھے جناب روایتیں لی ہیں بخاری سے میں ورنہ بخاری و ابو داؤد و ری ابو داؤد و ایزن اور اس کے بارے میں جناب بہت سے الفاظ موجود ہیں سفا نمبر ایک سو ساٹھ پر جناب یہ بات موجود ہے کال علی احمد بن حمد مصد صدوق اور جناب ان ابن معین امام ابن معین اس کو صدوق کہتے ہیں وقال النسائی انسائی اور امام نسائی نے اس کو سکہ کہا ہے کالا ابن بھی ہاتم انبھی ہے سکا تن اور ایسے جناب ودا کرا ہوں ابن ابان سکات یہ رابی بھی سکہ ہے اس کا جناب دوسرا رابطی دوسرا رابطی کا نام بشر ہے بشر کے بارے میں سن لو جناب بسر کے بارے میں تحزیب التازی میں یہ بات موجود ہے یہ جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو اٹونجا اس پر بسر بن مفضل کے بارے میں اس کا ترجمہ موجود ہے وہ کہتے ہیں احمد کالا احمد بن احمدل ال <سؤال> ہل منتح پسبحت بل بسرتے ابن معیم پی اسبات بات شیوحل وقال و علی بن مدائنی کانہ بشر یوسلی کل یومن ارب امیت ارکان اور جناب والا علی بن مدعنی فن اسماوری جہل کے امام کہتے ہیں یہ بچر کوئی عام آدمی تھا یہ بہت بڑا محدث تھا بہت بڑا فقیر تھا ارے صرف یہی نہیں یہ تو وہ آدمی ہے کہ جو ہر رات کو ہر دن اور رات کو کلّا یومن اربانی ترکاتن और चार सौ रकात नमाज पढ़ता था कितनी चार सौ रकात एक दो नहीं हमने तो कभी पढ़ी नहीं नीति नहीं कभी पढ़ी नहीं और जनाब इसकी कफीयत बिशर की कफियत यह थी कि चार सौ रकात रोजाना सुभान अल्लाह اور پھر یہی نہیں ومو یومن و ایک دن یہ روزن اب افطار کیا کرتا تھا یہ اس کی زندگی کا معمول تھا اور اس کے بارے میں وہ کال ابو ذرا و ابو ہاتم ون سایت امام ابو درا اور امام ابو ہاتم اور امام نسائی کہتے ہیں یہ سکہ ہے وقال ابن سعد کانا سکا تن کثیر اور جناب والا و ابن حبان اڑپس سکاس وکال لا جلی و فقیل بلدنی سبت الحدیث حسن الحدیث وقال البزار سکا امام بزار نے بھی اس کو سکہ کہا ہے ایسے راجیوں کی حدیث جو ہے وہ ضعیب ہوتی ہے عقل کا علاج نہیں اگر عقل کا علاج ہوتا ان لوگوں کے پاس بس اللہ اور اس کے رسول کی دشنمنی میں جو آیا منہ میں بک دیا یہ لوگوں کی حالت ہے بس یہ نہیں دیکھنا کہ کون ہے اور بس دیکھا کہ اس میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نکل رہی ہے بس جج سے بتوا لگا دیا یہ تو موضوع من گڑت باتیں سنیو سوال کیا کرو یہ حدیث کی پوری عبارت سناؤ اور حدیث کی کون کون سی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے وہ ہمیں سکین کر کے دو اور پھر اس کے جو راوی ہے جس جس کتاب کے جس جس سند کے جو جو راوی ہے اور ان کے بارے میں جس جس نے جو جو کہا ہے ہمیں مہیا کرو پھر ہم اپنے علماء کے سامنے پیش کریں گے اور پھر جناب والا اس حدیث کا فیصلہ ہوگا یہ حدیث موضوع من گڑت ہے یا جناب والا صحیح حدیث ہے اور جناب والا اس کا جنابے والا تیسرا راوی خالد بن خوان حالد بن زکواہن کے بارے میں یہ کہتے ہیں قال ابو حاتم صالح الحدیث اور کلیل الحدیث محل و حس و کالا نسائی لئی سب ہی باسن و کالا ابن ادی عیدی حدیث لئی سب کثیر وہ ارجونا لاباشا بھی اور جنابے والا اس کے بارے میں آئیں محدثین نے اس کو جناب صدوق لکھا ہے اور اس کے بعد کے جو رابطی ہیں وہ ہیں وہ, وہ خود بیان کر رہے ہیں میری شادی تھی تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ نے تشریف لا کر جلوا فرودی برما کر مجھ غریب کی حوصلہ افزائی فرمائی تو وہاں بچیوں نے شیر پڑے اور پھر یہی نہیں اور جناب ایسے نہیں آپ ترمزی شریف کو پڑھ لیجئے گا میرے نبی علی سلام کی نعت پڑھنا کوئی ایسی عام بات ہی ہے اور یہاں تک تو ترمزی شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ آبدہ عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا سے پوچھا گیا کیا کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کبھی کوئی شیر پڑا کرتے تھے آپ نے فرمایا ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن روا کے شیر پڑا کرتے اور کبھی یہ مصرع بھی پڑھتے ویاتی کا بلا اخبار ملم تو اور تیرے پاس وہ خبرے خوشخص خبریں, شخص خبریں لائے گا جس کو تم نے اجرت نہیں دی اور یہی بات نہیں بلکہ سرکار مدینہ سرور سینا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت اقدس میں وہ جناب والا صحابہ کرام میں تھے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ و تعالیٰ نذرانہ عقیدت پیش کیا کرتے تھے اور سیدنا حسان بن ثابت یہی تو ان کو تکلیف ہے جب نعت خانی سنتے ہیں تو تڑپ جاتے ہیں حضرت حسان بن ثابت شاعر رسول جن کے بارے میں میرے نبی علیہ سلام خود منبر بچھایا کرتے تھے اور دلائل النبوت پڑھ کے دیکھ لو زرکانی شریف میں موجود ہے الفتح میں موجود ہے سیدنا ناستان بن صابت رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر اپنے عقیدے کا اظہار اس طرح فرمایا، مایا نور بالا لریت کل میاں دل لنور المبارک یا آپ کے نور مبارک کی نورانیت نے تمام دنیا کو روشن فرما دیا جو ابھی اس مبارک نور سے مستمسر ہوا وہی ہدایت پا گیا اور جناب والا میرا عقیدہ ہی نہیں بلکہ اس طرف آتا ہوں جس طرح اتراج ہے مدینہ منورہ کے لوگ جناب والا کیا پڑھتے تھے جب میرے نبی علیہ السلام مدینہ الرسول میں تشریف لے گئے تو جناب والا کتاب الفا ابن جوزی لکھتے ہیں ابن جوزی ایسے نہیں ابن جوزی ساڑھے آٹھ سو سال پونے نو سو سال پرانے محدث ہیں ابن جوزی جنابے والا, والا کتاب البفا جلد پہلی سفا نمبر دو سو دو پر آپ لکھتے ہیں لمحہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینسا نو ولا دو یا تال بدرو علئی بدہائی واجب شوکرو علئی نا للہ دائی اس کی جناب میں توسیع ابن ماجہ سے دکھا چکا ہوں کہ جناب والا مدینے کی بچیوں نے دب بجا کے شیر پڑے تو جناب ابن جوزی نے لکھے ہیں معاہد ال میں علامہ کستلانی نے لکھا ہے انوار المحمدیہ میں سیرت الحالبیہ میں بھی موجود ہے اور جناب والا دلائل النبوت میں بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی علیہ السلام جب مدینہ منورہ میں ہجرت پر کر جلوہ پر عہد ہوئے مدینہ منورہ کی عورتیں بچیے لڑکیے یہ اشعار پڑتی تھی اور جناب والا یہ اشعار پڑھتی تھی کہ چودویں کا مبارک چاند ودا کی گاٹیوں سے ہم پر ظاہر ہوا اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کا ہم پر شکریہ ادا کرنا واجب ہے اور جناب والا جی نہیں اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ اب جناب وہابیوں کے جناب نواب سدی صدیق خاں بھوپالوی کا قیدا بھی سن لو نواب صدیق کسن خاں وہابیوں کا امام داڑی منا میں کہتا ہوں تصویر شاعری کرو نواب صدیق حسن خان پالوی کی کہ اس کی داڑھی کتنی کتنی بڑی تھی اجیسوں پر اطراض کرتے ہو اپنے بڑوں بڑوں کی میں کہتا ہوں محمد بن عبد الوہاد نجوی کی جناب فوٹو شایا کرو نہیں تو جناب جس نے دیکھنی ہو اس کی فوٹو دیکھنی ہو تو جناب ڈاکٹر اشرف آصف جلالی نے سارا اہل سنت کتاب لکھی ہے اس میں جناب فوٹو چھاپی ہے محمد بن عبد الو آب نزدیک جناب ڈاکو جیسا چہرہ ڈاک جیسی صورت جن کے چہرے ڈاکوؤں جیسے ہوں وہ ڈاکو دین کے بھی ہیں دنیا کے بھی ہیں ان ڈاک نے جناب دوسرا ایک نیا ڈاک میں بیان کرتا چلوں آپ سن لو ان کا جناب بڑے پائے کالم ابھی حالی ہی میں ہوا ہے ان بھابیوں سے کہو جناب اس آندے کی دونوں جس کی جناب چشمان گول آندا آندے کی آندھ کی تصویر شائع کرو نہیں تو ہمیں حکم فرماؤ جی مفتی نہیں مفتری غلط لکھا ہے آپ نے مفتری اور اس فقیر کو یہ شرب حاصل ہے اس کے منہ پر اس کے سامنے بیٹھ کے, بیٹھ کے میں نے کہا تھا تیری داڑھی جو ہے سنت کے مطابق نہیں تو پاسکے ہے اور اپنے چیلے چانٹوں کو کہنے لگا تھے باہر نکالو باہر نکالو مجھے باہر نکال دیا ہوں بوجھن آپ اس کی فوٹو چھایا کرو داڑی اس کی یہودیوں والی یہودیوں والی داڑی آپ نے کبھی دیکھی ہے دیکھی ہے نا یہ ٹھوڈی پر تھوڑی سی جو ہوتی ہے کیا یہ لنک دیا ہے اس کی داڑھی کا یہ ٹھوڈی پر تھوڑی سی جو داڑھی ہوتی ہے نا سبحان اللہ اس کارٹون کی بھی آپ نے توہین کر دی ہے اس نے تو میرا خیال این کے ڈالی ہوئی ہے اس کی آنکھیں تو نظر آ رہی ہیں لیکن وہ تو آندھا تھا بالکل آندھا دونوں کل اللہ حضرت پر کرنے والوں ذرا اس آندھے کو دیکھو اس کی کیا قبیت ہے دونوں گل ہیں اور داڑھی یہودیوں والی جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں میرے پاس اخبار موجود ہے ایک جناب ریاض میں حاجی محمد سردار صاحب انہوں نے خط لکھا ایک عبد اردو نیوز میں جناب جناب والا وہ سوالوں کے جواب دیتا تھا اور ان کو کو خط لکھا کہ تم اتنے مسائل لکھتے ہو اور تھوڑی سی ہمت کر کے بن باد کی داڑھی پر لکھ دو کہ اس کی داڑھی کا سنت کے مطابق ہو جائے تو اس نے جناب والا خط کا جواب نہیں دیا خات کا خات سے جواب دیا کہنے لگا تم نے ہمارے امام کی توہین کی ہے ہمارے امام کی توہین کی ہے تو جناب حاجی صاحب کہنے لگے امام کی نہیں توہین کی بلکہ تمہارے امام نے سنت مصطفیٰ کی توہین کی ہے وہ کہتا ہے ان کی داری ایسی ہی تھی وہ لکھا جناب اس کو بڑھانے کے لیے میرے پاس ایک نسخہ ہے اگر اس کو اللہ پلّا تلّ قسم اٹھا کے کہتا ہوں دونوں خط میرے پاس موجود ہے دونوں خط میرے پاس جو پہلے اس نے لکھا پھر جناب عبد جو اردو نیوز میں جناب اسلامی اور سوالوں کے جواب دیتا ہے اس کا جواب بھی میرے پاس موجود ہے پھر اس کے سوال کے جواب میں وہ حاجی محمد سردار احمد نے جو جواب لکھا وہ اس کا جواب بھی میرے پاس موجود ہے اور وہ کہنے لگا جناب میرے پاس ایک نسخہ ہے اگر وہ نسخہ استعمال کرو تو تمہارے جناب اس شیخ الاسلام اس کی داڑھی بڑی ہو سکتی ہے بڑے ادب سے حرض کرتا ہوں تمہاری کتابوں میں یہ بات موجود ہے منی ہر چند پاک است منی ہر چند پاک است منی پاک ہے منی پاک ہے منی پاک ہے, منی پاک ہے اس پاک چیز اس طیب چیز جس کو پاک تم نے لکھا ہے جناب اس کی مالش پر اس کے جناب چہرے پر تو شاید ممکن ہے یہودیت کا یہ روپ بدل جائے یہ ایسے ایسے ہیں دین کے ڈاکو دشمن میں نے تصویر دیکھی ہے نواب صدیق حسن خان پالوی کی اور جناب چھوٹی چھوٹی داڑھی لیکن اس سے مجھے کوئی غرض نہیں مجھے تو یہ میں حوالہ دے رہا ہوں سنیوں کی کتاب کا نہیں وہابیوں کی کتاب کا اور سن لیجیے گا کہتا ہے کانت لرد الہندے من حبی تن وی ہے وہ پیے نور و رسول لاہ مشغول اور کہا گیا ہے کہ نور محمدی اللہ علی صاحب علیہ سلاد وسلام کا حلول ہندوستان میں منتقی مساوات سے ثابت ہوتا ہے کیونکہ آدی سے صحیح آخر اسے نور محمدی سیدنا ندم علیہ السلام کی پوچھتے مبارک اس سے پہ پہلے جناب پہلے جناب اس نے اپنی کتاب میں جناب اس میں جناب فارسی کی بھارت لکھی ہے اس کا ترجمہ اس طرح لکھا ہوا ہے کیونکہ احادیث صحیح کی روح سے نور محمدی سیدنا نظم علیہ السلام کی پوچھتے مبارک میں امانت تھا اور ان کی پیشانی مبارک میں چمکا دو بازے ہوا نور محمدی ارے سلح تو سلام کی ابتدائی جلوہ فروزی ہندوستان میں ہے ہاں اول جلوہ فروزی ہندوستان میں ہے آپ کی منتہا عرب شریف میں ہے آپ کی بدولت اور واسطہ سے اس ہندوستان کو کافی شرفل شرف و افضل ہے اس مساوات کی تقریر مساوات کی تقریر یہ ہے کہ نور محمدی اللہ صاحب ہی صلاحت و سلام آدم علیہ السلام کے ساتھ نزول فرمایا اور منطق کی کسب میں اشتہار کی تحقیق تلاش کر لو کہ ہندوستان کی زمین سیدنا نات علیہ سلام کے نازل ہونے کی جگہ ہے اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نوران نور مبارک جو تھا چمکنے والا نور تھا حضیرت القدس سفا نمبر تین سو چھتر یہ جناب نواب صدیق حسن خان بوپالوی ال حدیث وہ بھی اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ اس کے بارے میں سنا سری نے لکھا ہے کہ نواب صدیق حسن خان بھوپالوی پکے حدیث تھے और जनाबे वाला सुन लीजिएगा मौलवी सनाउल्ला मरसरी ने भी हमारे अकीदे की जनाब फतावा सनाया में इस बात की तईद की है और कादिर सलेमान मंसूरपुरी वहाबी جو کہ سیرت رحمت اللہ کا مصنف ہے وہ کہتا ہے پیدا ہوئے محمد عالم تمام چمکا حق سریح چمکا سدھ دوام چمکا اللہ روشن ہوئے براہین بازے ہوئے دلائل جب نہیں ارے رسالت برخاس عام چمکا یہ سننی ہے کاجی سلیمان منصور پوری اپنی کتاب سید البشر سفا نمبر پانچ بار لکھ رہا ہے کہتا ہے بتا کہ ذرہ ذرہ انجم بنا پلک کا مصر و ہند ایران اسپین و شام چمکا چمکا وہ نور عالم سردار بلد آدم چشمان حور عین پر جس کا ہے نام چمکا شانِ محمدی سے آندے ہیں اہل ظلمت سن لو پتو آبادیوں کا شانِ محمدی سے آندے ہیں اہل ظلمت وہ نور حق ہے جس سے دار سلام چمکا وحبی آندے جا رہے ہیں اور جناب والا یہی بات نہیں یہی قاضی سلیمان منصور پوری جناب والا اپنی کتاب سیرت رحمت للعالمین میں لکھتا ہے میرے نبی علی سلام کی وہ دعا اس نے جناب والا اس میں تحریر فرمائی ہے اور لکھتا ہے اللہ جال پی کل نورا نورن وی نورا نورن و نورا وان یمینی نورن نورا وان و نورا و تحتی نورن و امامی نورا وخلقي نورا واجعل لي نورا وفي بشره نورا وفي دمه نورا وَلَ جنابه وأอะ وفي شعري نورا وفي بشره نورا اللهم اعطني نورا اللهم اعظم لي نورا اللهم اجعل اور اتنی دعائیں جناب اس نے لکھی میرے نبی علیہ السلام کی دعا سن لو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ال میرے میں می نور ہو میری آنکھوں میں نور ہو میرے کانوں میں نور ہو میرے دانے نور ہو میرے بانے بائیں طرف نور ہو میرے اوپر نور ہو میرے نیچے نور ہو میرے آگے نور میرے پیچھے نور اور من منور میرے پیچھے نور اے اللہ مجھ کو نور بنا دے میری زبان میں نور ہو میرے خون میں نور ہو میرے پتھوں میں نور ہو میرے بالوں میں نور ہو میرے چہرے میں نور ہو یا اللہ مجھے نور عطا فرما یا اللہ میرے نور کو بڑا یا اللہ مجھے نور ہی بنا یہ دعا تو میرے مصطفیٰ کی ہے مصطفیٰ تو دعا فرمائے لکھے وہاں بھی یہ کہیں ان کو پھر بھی شک ہے کہ میرے نبی علیہ السلام نور نہیں نور نہیں نور نہیں نور نہیں یہ کہتے کہتے مر گئے کئی اور مر جائیں گے تو میرا عقیدہ کیا ہے میرے امام امام اہل سنت مجد و ملت مولانا شاہ احمد رضا خا بریلوی رحمت اللہ آپ کا قیدہ کیا ہے تم تو کہتے ہو نبی نور نہیں ہم تو کہتے ہیں کہ تیری نسل پاک کا ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا तेरी नस्ले पाक का है बच्चा बच्चा नूर का तू है नूरे ऐन तेरा सब गराना नूर का तू है नूरे ऐन तेरा सब गरा नूर का किसी को तकलीफ तो जरूर होगी हम तो नबी करीम को नूर नहीं मानते लेकिन देख लो کہ احمد رضا تو بچے بچے کو نور مان رہا ہے اور یوں لکھ رہا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور عین تیرا سب گھرانا نور کا اور یہی بات نہیں یہ تو میرے نبی علیہ السلام کی اہل بیس ہے اہل بیت رسول تو نور ہی ہے لیکن سن لو ہمارا ایمان یہ ہے صرف اہل بیت رسول ہی نور نہیں بلکہ جو رسول سے منسلک ہو جائے جو رسول سے مل جائے وہ بھی نور اسی لیے اللہ کے حبیب نے فرما دیا صحابی کن جوم سہابی کن جوم بے تم یہ تم میرے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں نبی نے تو ان کو بھی جناب والا نور یعنی ستارے فرمایا اور تو کہتا نبی نور نہیں اور یہ حدیث حدیث بھی صحیح ہے اس کی سند پر بھی بحث کر سکتا ہوں سند بھی صحیح ثابت کر سکتا ہوں اور حدیث بھی صحیح صحیح ہے سند بھی صحیح ہے لیکن سن لو اس کی دلیل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب نسل جو ہے نور ہے یا نہیں آپ ان کی بات چھوڑ دیجئے گا بلکہ قرآن پڑھ کے دیکھ لیجئے گا سید نہ خوب علیہ السلام کے بیٹے سید نا یوسف علیہ سلام نے خواب خواب دیکھا ری تو آح کا بم و شنسا ویلکم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ و مغفرہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مقفیرہ جزاک اللہ میری آواز آپ کو آ رہی ہے جزاک اللہ جزاک اللہ آپ نے ٹائم دیا تو وہ کیا ہے کہ آپ جو بھیج رہے تھے نا لنک اس میں مثلا کلک کرنے پر آپشن آ رہی ہے ریڈ کلر میں کہ آپ کی جو ہے وہ سکسیسفلی اس آفر کو نہیں آپ ایکسپٹ کر سکتے تو آپ یہاں پہ کلک کریں کلک ہیئر سو اب میں اس وقت پہ گیا ہوں پالٹاک کی تو یہاں سے آپ مجھے مدینہ بتا دیجیے کہ میں کیا کروں کیونکہ مجھے اتنا اس کے بارے میں علم نہیں ہے یہ گرین اور کرنے کے لیے لیکن مجھے گرین بہت پسند ہے کلر کیونکہ ہمارے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو امام شریف ہے اور ان کا جو روزہ ان کا گمت ہے میٹھا میٹھا اس کا رنگ گرین ہے تو ہم بھی الحمدللہ اللہ گرین ہی پسند کریں گے انشاءاللہ اللہ تو دیکھ لیجیے آپ بتا دیجیے کہ میں نے اب جو ویب سائٹ اوپن کیا ہے پال کی اب میں کیا کروں جزاک اللہ خیرہ مائک فری السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ میں